وقفا وسلام اللہفی ام آباد بات چل تھی کہ جہاد نفس جو سب سے بڑا جہاد ہے جیسے کہ حدیث میں نے پیش کی نبی رحت صاحب نے پوچھا لوگوں سے ہاں لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے المجاہد من جاہدہ جاہدہ نفسہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے خواہشات سے جہاد کر کے اپنے نفس اور اپنے مزاج کو شریعت کا پابند بنا لے یہ سب سے بڑا جہاد ہے تو یہ جہاد نفس جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے اس کے چار مراتب ہیں جب چار درجات اور چار مراتب یہ ہم پورا کر لیں گے تو واقعی یہ بہت بڑا اجہاد ہوگا اور ہماری کامیابی ضرور حاصل ہوگی نمبر ایک پہلا مرتبہ کیا ہے کہ جو دین و شریعت لے کر کے اسلام لے کر کے احکام لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے محمد سے سلم کو بھیجا ہے اس کو سیکھا جائے اور اس کے سیکھنے میں اس کے سیکھنے میں اس کے حاصل کرنے میں اس کے پڑھنے پڑھانے میں جتنی بھی مشقتیں آئیں اس پر وہ صبر سے کام کرے اور نفس جو مخالفت کرتا ہے یعنی کبھی نفس امارہ یا شیطان نفس میں وسفا ڈالتا ہے کہ بھائی یہ علم حاصل کر کے ملے گا کیا تمہیں کیا کرو گے یا دنیا کی لالچ دلا دیتا ہے تو ایسے تمام مواقع پر انسان صبر کرے اور اپنے نفس سے جہاد کر کے نفس کو دین سیکھنے پر آمادہ کرے اسی طرح سے کبھی کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جو نفس کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور یہ بھائی کیا کرو گے پڑھ کر کے کیا تمہاری ہی ذمہ داری ہے دین سیکھنے سکھانے کے بہت سارے لوگ ہیں اللہ اکبر یہ کہہ کر کے نفس انسان کو دین سیکھنے سے روکنا چاہتا ہے تو ایسے مواقع پر انسان اپنے نفس سے جہاد کرے نفس کی مخالفت کرے اور دین سیکھنے سیکھنے پر وہ ڈٹا رہے اس کو کہا جاتا ہے ہاد نفس اور یہ پہلا مرتبہ ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی دین سیکھنے میں بڑی مشقتیں بڑی تکالیف ہوتی ہیں بھوک کی پیاس کی سفر کی سردی گرمی کی کبھی پیسہ کی قلت بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو ان مشکلات پر ثبر و ضبط سے کام لے ہمت کرے اور تعلیم لینے سیکھنے سکھانے اور پہنے کا سلسلہ باقی رکھے اس کو کہا جاتا ہے جہاد نفس کا پہلا مرتبہ یعنی القرآن و حدیث کا سیکھنا شریعت کا سیکھنا اس کے سیکھنے میں کتنی بھی مشقتیں مالی بدنی جسمانی روحانی جتنی بھی تکلیفیں آئے ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرے صبر و ضبط سے کام لے کر کے دین سیکھتا رہے اپنی تعلیم قطع کرے تعلیم نہ چھوڑے بھاگے نہیں تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کرنا یہ جہاد کا پہلا درجہ ہے اسی لیے نبی ہے سراب سامنے ساتھ نمایاں من خرا فی طلب العلم جو علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہ آ جائے تب تک وہ جہاد فی صبیل اللہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب پاتا ہے نمبر دو یعنی دوسرا مرتبہ جہاد بن نفس کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنی سیکھے ہوئے علم پر کتاب سننے جو سیکھا اس پر عمل کرے عمل کرنے کے لیے انسان جب تیار ہوتا ہے تو تین قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں تین جانب سے علم حاصل تو کر لیا جب پڑھنے کی باری ہے عمل کرنے کی تو تین قسم کو رکاوٹیں آتی ہیں تین طرف سے نمبر ایک انسان کا اپنا نفس عمارا ہوتا ہے نفس عمارہ انسان کو نفس عمارہ کی صفت اب ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اما او ابر نفسی نفس لما اور یہ انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ تو ہمیشہ لوگوں کو گناہوں اور برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے تو انسان پڑھ کے بعد کبھی اس کا نفس امارہ عمل کرنے سے روک دیتا ہے علم ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہ کر پائے عمل نہیں کرتا اور ایسے بہت سارے لوگوں کو ملیں گے ملیں ایسے ملیں گے جن کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ساری کوتا ہی جو ہے عمل کی ہے نفس امارہ ان پر غالب آ گیا بلکہ بسا اوقات نبی کی سنت اور اسلامی شناخت بھی اپنی ختم کر دیتا ہے اور یہ فخر کرتا ہے کہ ہاں بات آتی تو اپنے آپ کو عالم بھی ظاہر کرتا ہے یہ بدترین انسان ہے کہ جو اپنے علم کو علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں پران پاک میں دو تین مقام پر بڑی عجیب سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی جو علم کے, کے بعد عمل نہ کریں ان کی بڑی عجیب و سے مثالیں بیان کی ہیں جس میں ان کی بڑی ذلت و رسوائی ہوتی ہے نمبر ایک صورت الجمعہ کی آیت رب العالمین فرمایا مفر الدین الطف را سم ملم یامروحا کمس الحمار ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا علم دیا گیا تورات پر ایمان لائے تو پڑھی سیکھا لیکن اس پر عمل نہ کیا سیکھا علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اللہ فرماتے یہ لوگ جو تورات کا علم رکھتے ہیں لیکن پھر عمل نہیں کرتے اور مثر اللہ خم ملو تورا تو ان علماء کی مثال ایسی ہے جنہوں نے علم حاصل کیا عمل نہیں کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں اللہ ہزاروں تفسیریں ہزاروں حدیث کی کتابیں گدھے پر لا دو گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پیٹھ پر سیمنٹ اور تابوک لگا ہوا ہے یا قرآن و حدیث تفسیر الحدیث لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ فراہم بے سماس ہوئی بدترین مثال ہے یہ ان لوگوں کی جو علم کے بعد اپنے علم پر عمل نہ کریں نفر الحدینتورات سب مرمرا کمتر الحماء دوسری مثال سورہ آراخ میں اللہ رب العالمی نے دی اللہ فرماتے ہیں سورہ آرا کی آئے ایک شہ نبی ان لوگوں کو اس شخص کا قصہ سنا دیں جس کو میں نے علم دیا تھا ہم نے علم تو دیا علم حاصل کرنا چاہا ہم نے تو فرد علم حاصل کیا میں نے علم عالم بنا بھی دیا لیکن فن سالہ خامی نہا لیکن وہ اپنے علم سے دور ہو گیا بالکل عمل کرتا ہی نہیں جس طرح سے سانپ اپنی چمڑی بدلتا ہے تو چمڑی رہ جاتی ہے سانپ نکل جاتا ہے ایسے وہ انسان ہو گیا جس کو میں نے علم دیا لیکن علم کا کوئی اثر اس کے اپنے گفتار میں کردار میں عمل نہیں بالکل علم سے بالکل نکل گیا ہو اللہ فرما فماسل ہو کماسل قل اس کی مثال کتے کی ہے ایک انسان کو اللہ تعالی علم دے اور پھر اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے علم پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالی اس کو گدھے اور کتے کے درجے میں رکھتے ہیں کوتاہی صرف اس نے یہ کی ہے کہ وہ عمل نہیں کیا اسی لیے قرآن پاک میں یہ دو مثالیں اس کے علاوہ اور کئی مقامات پر اللہ نے ایسے لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے ہمیں ہم سے ہر انسان کو چاہیے کہ علم آ جانے کے بعد علم پر عمل کرے علم سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل میں آئے اگر عمل میں نہ آئے تو حقیقت میں وہ علم نہیں ہوتا اسی لیے نبی علیہ صلاح پناہ مانگتے تھے اللہم انی عوض بکا من قلب اللہ ادبی کمن کلب اللہ چار چیزیں تھیں صحیح مسلم کے حدیث جن سے نبی علیہ صلاح بہت پابندی سے پناہ مانگتے تھے فرماتے اللہ اعوذ کا من قلب لا اقشا ومن دعشما ومن الب اللہ ینفع ومن نفس اللہ تشبہ اللہ ادھبی کا منہا الا البا اللہ چار چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں نمبر ایک ایسا دل جس میں آپ کا ڈر نہ ہو اللہ اعوذ کا من قلب لا اللہ یخشا ایسا دل جس میں آپ کا خوف ڈر نہ ہو خوشو نہ ہو نمبر دوا اللہ عسمان ایسی دعا سے جو آپ کے ہاں قبول نہ کی جائے اللہ تعالی دعا, دعا قبول کرنے کا دو نہیں ہے میرے بندو دعا کروں دعا قبول کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب کوئی بڑا بد ہے دعا تو کر رہا ہے لیکن دعاؤں کی شرائط نہیں پوری کر رہا ہے دعا کے لیے اخلاق ضروری ہے تقوا ضروری ہے اور اسی طرح سے دعا کے لیے انسان ضروری ہے کہ حرام چیزوں کی دعا نہ مانگے برائیوں کی دعا نہ مانگے بہت ساری چیزیں ہیں تو دعا تو کر رہا ہے ممکن ہے حرام کام حرام گیدا اس کی برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا تو ایسی دعا قبول کرنے دعا سے اللہ پناہ مانگتے ہیں جو تجا ہاں قبول نہ کی جائے نمبر, نمبر تین اللہ, اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتے جو کبھی آسودہ نہ ہو کتنا بھی دے دے لیکن اس کو آسودہ ہوتا ہی نہیں جتنا ملتا اتنا ہے اس کی حرس بڑھتی جاتی ہے تو ایسا نفس انسان کو ہرا کر دیتا ہے اس کی حرس کبھی پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ مر جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا الحکومت سرحطرۃ المقابل اللہ اس کو غافل کر دیا یہ غفیلت میں رہا نا مال و دولت کے بڑھانے میں یہاں تک یہ موت آ گئی اسی طرح سے نمبر چار ومین علم اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم سے فائدہ نہ پہنچے نہ ہم اٹھائیں نہ کوئی ہمارے علم سے دوسرا فائدہ اٹھائے پہنچائے یہ بدترین عمل ہے اسی لیے دعات کریں اللہ انی اعوذ کا من یسمع ومن, ومن علم لا عنفا ومن نفس لا تشبع تشبہ اللہ اعوذ بک من هؤلاء الابا پھر قرآن پاک میں خاص طور سے ایسے لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی جو علم سے لوگ علم رکھتے ہیں علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن کبھی انسان خود عمل نہیں کرتا سورہ شب کی آیت یادین آمن لما تقول مالا تفل کا بک تن اللہ انتقول مالا تفل ایمان والوں تم لوگوں کو کہتے ہو خود عمل کو نہیں کرتے اللہ لما تقول نہ لوگوں کا باتیں کہہ رہے ہو جو خود تم عمل نہیں کر رہے ہو ارے پہلے عمل تو کرو صرف لوگوں کی فکر ہے اپنی فکر نہیں ہے نہیں ما کو نہ مالا تھا کرو کابورہ مک تن تعالی کے نزدیک بہت بڑا جرم بہت بڑا گنا ہے کہ تم باتیں وہ کرو جو خود عمل نہیں کرتے آج وہ کبھی دیکھیں آج ہمارے یہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں جب آدمی بیٹھ جاتا ہے دوست احباب کے ساتھ کتنے بڑے بڑے فتوی دیتا ہے کتنے بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے علماء پر خطیبوں پر اماموں پر دینداروں پر کتنے بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے کتنی بڑی بڑی باتیں تنقید کرتا ہے لیکن صرف لوگوں کی تنقید کر رہا ہے خود نہیں دیکھتا کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کریں کابور عند اللہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو خود عمل نہیں کرتے تو ضروری ہے عمل کے میدان میں جب ہم آتے ہیں تو ہم علم کے مطابق عمل کریں اپنے علم کے مطابق عمل کریں اور عمل کرنے میں جتنی چیزیں بھی رکاوٹ ہو رہی ان سے جہاد کر کے عمل اپنے علم, اپنے علم, اپنے علم کو عمل میں لائیں۔ یہ جہاد کا دوسرا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہاد نفس سے توفیق نصیب غلطی فرمائے اکول و قوری ہادہ و اس تخر اللہ امن